فضائل حجامہ بہترین علاج حضرت انس بن مالک رضی اللہ عن فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین دوا جس سے تم علاج کرو وہ حجامہ لگوانا ہے اور کشت باری سے علاج کرنا ہے